Allah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 بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلح کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے ولی کہہ رہا ہے نا زیادہ چپچاپ کر لو ٹوکو نہیں کیوں اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے وہ اس منزلوں کے میں بھگو لو اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو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 ایک حروف مقطاط کا مجموعہ یوں ذکر کیا گیا کافا انسوت اس کے بعد کہا جا رہا ہے ذکر رحمت ربدہ ذکر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا لفظ لا رہا ہے ذکر کے فوراً بار کیا وجہ ہے نیز اس پورے سوریہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت رحمان کو نمایاں طور پر ذکر فرمایا جہاں دیکھو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 لے کہ بندہ دھیرے دھیرے چپکے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ بہرا نہیں ہے ذکر رحمت زکریہ اذنا میرے بندے زکری کے اوپر میرا رحم ہوا جب اس نے مجھ سے چپکے چپکے دعا مانگی تو دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ چپکے چپ کے مانگے آدمی دوسرے کہنے لگے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 اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے یعنی اپنی آجزی اپنی درمادگی اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا تو آدمی دھیرے دھیرے دعا مارے دوسری شرط یہ کہ بندہ بن جائے آجز بن جائے چھوٹا بن جائے اللہ کے نزدیک دعا کرتے وقت اور تیسرے ورم کم بھی دعا اللہ نے اس کے اوپر جو نعمتیں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 حجرے میں تھی ایک انسان کو دیکھ کر کے حیرت زدہ رہے گی کہ کمرہ بند ہے یہ آدمی آگے کیسے گیا کالتن ادبر رحمان دیکھیے یا اللہ تبارک و تعالی کی اسی سے رحمانیت کا ذکر ہے کالت ربین نے ادبر رحمان کا انکن تو مجھے چھونا نہیں رحمان کے لیے رحم کا حوالہ دیا استحکاب اور استرحام کے لیے رحم طلب کرنے کے لیے دیکھو کتنی عفت معاف اگر اس حجرے میں وہ گناہ کر بھی لیتی تو کون دیکھنے والا تھا لیکن اس سے التجا کر رہی ہیں استرحام اور استحطاب کے لیے اللہ تبارک رحمانیت کا حوالہ دے رہی ہے کہ اگر تو متقی ہے تیرے اندر تقوا ہے تو مجھے چھونا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی آدمی جو ہوتا وہ زنا کے قریب نہیں جاتا اور جو زانی ہے متقی نہیں ہو سکتا ان کو تقی اگر تو متقی ہے تو مجھے چھونا نہیں کہا کہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہاں تجھے بیٹا دینے کے لیے تجھے بیٹا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے کہ میری شادی ہی نہیں انسان نے مجھے چھو ہی نہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ اللہ کے لیے یہ معمولی چیز ہے اللہ کے لیے بہت معمولی ہے یہ بہت آسان ہے اس کے لیے ارے ہئین حاملہ ہو گئی وہ انہوں نے پھونک مارا ان کے گری میں بہت پریشان ہوئے اندازہ لگائی ہے شادی نہیں ہوئی ہے اور حمل ٹھہر گیا اور بچہ بھی ہو گیا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 لئی تنی متو قبل حرا و تو نسیم <مَنْسِيَا> عورت بولتی ہے اللہ متو قبل لا اس سے پہلے مر جاتی وکن تو نسیم منسی میرا نام و نشان نہ رہتا اتنی پیاری بات ہے اللہ ایک فت ماں عورت ہی کہہ سکتی اس سے پتا چلا کہ عورت کا سب سے بڑا گہنا عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی اسمت ہے وہ لٹ جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا وہی ڈاؤ پر لگ گیا اور اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں یا لئی تنی متو قبل ہادہ وہ کنت نسیم منسیا ہماری ماؤں کے لیے بہنوں کے لیے حضرت مریم کی یہ ادا کے قابل اسوا بنانے کے لائق یا لئی تنی متو قبل ہادا کاش اس سے پہلے میں مر جاتی وہ کنت نصیب منسی نسیب منسی ہو جاتی اللہ نے فرمایا آگے بڑھ یہ جو کھجور کا ٹنڈ منڈ درخت دکھ رہا ہے اسے ہلا کا بھاری تالا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہلا تو وہ جس دن رخلا تو ساک بن جنیا تازہ کھجورے گرنے لگی اشارہ اس بات کی طرف ہے ٹنڈ مڈ پتے ہیں نہ ہریالی ہے اس درخت کے اوپر سوکھا درخت ہے اس کو ہلانے پر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 ایک تو جرے جاہب کا بچہ یعنی ان کے زمانے کا بچہ جس نے گواہی دی تھی کہ جریج راہب کے زنا سے میں پیدا نہیں ہوا ہوں بلکہ میں فلاں شیفڑ فلا گدڑیے اور فرا چرواہے کا بیٹا ہوں اس نے اور دوسرے گہوارے کے اندر کلام کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے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 اور پھر اپنے ماں کے اوپر لگنے والی تہمت کو زائل کیا۔ لفظ اب کے ذریعے قال انی اس کے بعد یہ فرمایا اتانیل کتاب اس نے مجھے کتاب دی یعنی وہ کتاب دینے والا ہے یعنی میں نبی بنایا جانے والا ہوں وجالنی نبی یا اللہ مجھے نبی بنائے گا اور اس کے بعد فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا سلامتی ہو پیدائش کے وقت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 سیدا سا مسئلہ کہ گناہ کرنے پر اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو میرے عدل کا تقاضا ہے کہ اسے سزا دیا جائے اور اگر گنا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا تو میرے رحم کا تقاضا ہے کہ اسے بخش دیا جائے یہ حل کتنا پیارا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سوریہ کریما کے اندر اپنی سفت رحمانیت کو نمایاں طور پر ذکر فرمایا بلکہ رحمت ہی سے سوریہ کریما کا آغاز ہو رہا ہے انس ذکر ذکر اور ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کی صفت رحمت کے اوپر فخر ہے گنہ کو اس صفت رحمت کے اوپر فخر کرنا چاہیے لیکن نہیں اتنا بھی فخر نہیں کہ مالکی الدین کو بھولا جائے تو مالک الدین بھی تو ہے بہرحال اتنا تو ہے کہ وہ منتقم ہے جب بار ہے قفار ہے سات رحیم ہے لیکن رحمت اس کے قہر کے اوپر غالب ہے یہ تو اس نے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے مسلم شریف کی رائے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 من قبل یہ کچھ بھی تھا نتنگ تھا وہ نتنگ تھا ہم نے اس کو کر دیا. اب جب ہوگا دوبارہ سمتھنگ نہیں کر سکتے کتنا پیارا جواب شارٹ اتنا مکتا شارٹ بٹ سویٹ اس کے بعد سور توحا شروع ہوتی ہے اللہ تبارک قرآن قرآن حکیم کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمائی تو ہم نے قرآن کو آتے اوپر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت پڑ جائیں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 اٹھا کر کے رہو قرآن اس لیے آئے بلند جگہ سے آیا اور تم نے بلند چیز کو پکڑ رکھتا ہے لہٰذا بلند ہو کر کے جیو اس لیے آیا قرآن اس کے بعد فرمایا گیا اللہ تبارک بیان کی گئی وہ سر کو بھی جانتا اور اخبار کو بھی جانتا ہے یہ سر کیا ہوتا ہے یہ فائد کا نظریہ لاشور جنہوں نے پڑ ہے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 کا کوئی خیال اگر شور کی سطح پر ہے تب بھی اللہ کو معلوم ہے کہ شور کی سطح پر خیال کون سا ہے اور اگر وہ خیال شور کی سطح سے نکل کر کے شعور کی تہ میں چلا جائے لا شعور کے خانے میں چلا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ خیال شور کی سطح سے نکل کر لا شعور کی سطح, اے, خانے میں چلا گیا کہاں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ علم رکھتا ہے اس کے بعد کہا رحمان والا لارشتا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یعنی وہ بیٹھا ہے کھڑا ہے لیٹا ہے کیزا ہے استواء کی کوئی تفسیر نہیں کی جا سکتی کوئی تعبیل نہیں کی جا سکتی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے کہا کہ الاستواء معلوم استواء تو معلوم ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا رحمان اللہ رشستوا اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن بلکیتی ہے تو مجھول قیفیت بیٹھا ہے لیٹا ہے کڑا کیا کیفیت مجھول ہے وہ سوال وہاں تو سوال اس کے بارے میں بتا ہے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بلا تعویل بلا تعطیل بلا تش... تشبیح بلا تجسیم بلا تا... تش... تشبی بلا تحریف تسلیم کیا جائے مستوی ہے بس کیفیت مجھول ہے لیکن استفاع معلوم کہاں ہے وہ اوپر ہے بس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 سامری کا ذکر ہو رہا ہے جانتے سامری کون ہے یہ بحیر مرا کو بیٹر لیک کو جس میں ڈوبا ہے اسی کو پار کر کے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موس علی سینا کے اندر داخل ہوئے بیٹر لیک کو پار کر کے ساتھ میں ایک منافق بھی تھا بہت بڑا بدماش تھا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 جانے سے پہلے انہوں نے قوم کی باغدور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو سونپ دی تھی دیکھنا یہ قوم بہت بدماش ہے ہر گھڑی ڈنڈا لیا ان کے سر پہ سوار رہنا موسا علیہ السلام تو چلے گئے لیکن حضرت ہارون اتنے سخت نہیں تھے جیسے موسا تھے موقع پا کر کے سامری نے پر پورزے نکالنے شروع کیے عورتوں سے اس نے اپنا کام شروع کیا عورتیں نرم دل ہوتی ہیں اور بہت جلدی بھوم اس بابا کے چکر میں آ گئی اس نے چیلے دجل فریب کے ذریعے بنی اسرائیل کی عورتوں کے بہت سارے زیورات جمع کیے اور گلا کر کے بچڑا تیار کیا اس طرح تیار کیا کہ جب ہوا اس کے منہ میں سے جاتی پیٹ میں یوں گھومتی اور جب نکلتی تو آواز ہوتی یہ بچڑا بنانے کے بعد لوگوں سے بولنے لگا جانتے ہو کون ہے یہ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 تو بڑی ڈٹائی اور بڑی بے شرمی اور بڑی بے حیائی سے کہنے لگا کہ بسر تو بما لم اب سرو بھی فکبس تو کب زم بنا سر رسولی فنبس تو وہ کہنا لکھ سو نفسی کہا کہ بیکار سے بےگار بھلی کیا بیکار سے بےگار بھلی خالی ذہن شیطان کا گھر مجھے ایسی بات سوجھی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سوجھی تھی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 اور اس کے سامنے اس بت کو کہ یہ کہتا تھا تیر سب کا معبود ہے اور یہ موسی کا معبود ہے اس کو میں ابھی آگ لگا کر کے اس کو دریا میں بہا دیتا ہوں لنو حرقن ثم لننصفرن في اليمنصفہ اس کو بالکل ڈائنامائٹ کر کے اس کو میں سمندر کے اندر ٹھکوا دیتا ہوں ٹھکوا دیا اس کے بعد یہ بتایا گیا لا الہ الا هو یتقون و یحدث لهم ذکرا اللہ تبارک وتعالی فرماتا ہے نصیحت کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک تو آدمی کا جذبات آدمی کے جذبات اور دوسرے آدمی کا تاقل جذبہ اور تاقل یہ ہدایت کے دو واسطے اگر ان دو واسطوں کو اپلائی کیا گیا ہدایت مل جاتی ہے جذبات اور تاخل اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چھ مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت میں سات مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں حضرت آدم کا ذکر چھ مرتبہ مکی صورت میں اور ایک جگہ مدنی صورت میں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 انسانیت یہ نہیں ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے جو مذہب اس طریقے کی تعلیم دے وہ مذہب صحیح نہیں ہے وہ مذہب خلاف فطرت ہے لباس اترنے کے بعد پتوں سے بدن کو ڈھانکنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں ستر پوشی ہے جو مذہب اس کے خلاف تعلیم دے وہ مذہب خلاف فطرت ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ان نکال والا تھا روان کا جو بھوک لگے گی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 یہ تھا میں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک ہمیں نیکمل اور اچھی سمجھی تو